زادهم اور جن لوگوں نے ہدایت کو قبول کیا اللہ نے انہیں اور زیادہ ہدایت دی اور انہیں ان کے حصے کے تقوا سے نوازا